و از نتینا کم اور جب ہم نے تمہیں نجات دی نجنا کا جو لفظ ہے یہ پہلا انعام ہے جو اللہ تعالی نے ذکر شروع کیا ہے بنی اسرائیل میں کہ تمہارے یہودیوں کے جو آبا و جداد تھے اللہ نے کتنے انعام ان پر کیے آٹھ انعامات کا ذکر ہے دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے انعام اور ایک ہے انعام الف کی زیر کے ساتھ اور الف کی زبر کے ساتھ جب انعام کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے جانور چوپائے پرانے پاک میں سورت ہے سورہ انعام ہے نا چوپائے جن کے چار پاؤں ہوں اور انعام علیب کی زیر کے ساتھ نعمت گفٹ یہ جیسے شفا اور شفا شفا کا مطلب صحت اور شفا کا مطلب کنارہ ایک نکڑ تو اسی طرح انعام اور انعام تو اللہ تعالی نے آٹھ انعامات کا ذکر کیا ارشاد فرمایا کہ وہ اس نجنا یہ پہلا انعام جب ہم نے تمہیں نجات دی یہ نجائنا کا لفظ جو ہے نا اس کا ترجمہ تو یہی کریں گے کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی نجائنا جب آپ عربی لغت اور یہ چیزیں پڑھیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ یہ آئے گا کہ اس کا باب ہے تفریل اور اس باب سے جو الفاظ عربی لغت میں آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تدریجن آہستہ آہستہ تو قرآن نے چن کے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ تمہیں نجات دی تدریجن نجات دی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حس موسا علیہ صلاح وسلام کی قوم جو تھی مصر سے بھیا وقت یہ سارے نہیں نکلے بلکہ تدریجن ایک ایک گروپ نکلتا رہا ہے ایک ایک دستہ نکل کے ہجرت کرتا رہا ہے اور آخری گروپ جو تھا سب سے بڑا دستہ وہ اس پہ موسلاۃ السلام کے ساتھ وہ جماعت نکلی تھی اور اللہ نے بحیرہ گلزم کے ٹکڑے کر دیے راستے دے دی یہ نتائنا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ٹولیوں کی صورت میں گروپس کی صورت میں آہستہ آہستہ لوگ نکلے ہیں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی جب عربی گرائمر اور ان چیزوں کو پڑھ گیا نا تو پھر اسے اندازہ ہوگا کہ قرآن نے ایک ایک لفظ جو استعمال کیا ہے کتنی نزاکت ہے کتنی اس میں احتیاط کی بات ہے جیسے ہیرے تراشے جاتے ہیں یہ اللہ کا کلام اور کوئی آدمی ایسا کلام نہیں لکھ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ بنی اسرائیل سارے ایک دم سے نکل گئے تھے یا آہستہ آہستہ نکل گئے تھے حتیٰ کہ ہمارے یہاں اب تک جن لوگوں نے قرآن باغ کے ترجمے اور تفصیلیں بھی پڑھی ہوئی ہیں بہت سے یہی سمجھتے ہیں کہ سارے بنی اسرائیل ایک ہی دن نکل گئے تھے مصر سے حالانکہ بات ایسے نہیں ہے گروپس کی صورت میں قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ نینا ہم نے مرحلہ بر مرحلہ تمہیں نجات دی تھوڑے تھوڑے کر کے تدریجن نجات ملتی رہی ایک ایک گروپ کو رفتہ رفتہ جا کر یہ ساری قوم بحیرہ قلزم کے دوسری طرف اتری ہے مین آلی فرون فرعون کی آل سے آل سے مراد کیا ہے آل کا لفظ جو ہے وہ اہل سے ہی بنا ہے اور اہل اور آل دونوں ہم معنی عربی میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل ایک ہی چیز عربی لغت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اہل بیت جنہیں کہتے ہیں کہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہل بیت ہیں وہ اور آل ایک ہی چیز جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ کماسلی ابراہیم جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلات کی آل پر مہربانی کی اللہ محمد صلی دینا محمد و علی محمد اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مہربانیاں رحمتیں شفقتیں درود نازل فرما اور ان کی آل پر بھی تو آل اور اہل ایک ہی چیز ہے عربی لغت کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں اور جب ایک ہی چیز ہے تو یہ جو تخصیص ہے کہ اہل بیت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل, اہل بیت میں حضرت حسن اور حضرت حسین اور فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ یہی حضرات شامل تھے اور بیویاں شامل نہیں تھیں وہ بھی شامل یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور بیویوں کا شامل ہونا یہ اختلاف ہے آل کے لفظ پہ اور جتنے لوگ فقہ جعفریہ کے شیعہ قائل ہیں وہ رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم نواسوں کو مانتے ہیں صرف ایک صاحبزادی کو مانتے ہیں حض فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور اہل سنت والجماعت ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ نہ شامل ہیں ان کی اولاد بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی پہلے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں کیونکہ کسی بھی خاندان کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والے تو بیوی تو سب سے پہلے شامل ہوتی عرف میں بھی ایسے ہی ہے لغت میں بھی ایسے دو مقام ہم آپ کو قرآن پاک سے دکھا دیتے ہیں جھگڑا اس بات پر ہے کہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں یا نہیں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اہل بیت میں کون ہے اور کون نہیں ایک مقام تو آپ دیکھیے بائیسویں پارے کے بالکل آغاز میں جہاں سے بائیسواں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں آپ کو یہ تشریح مل جائے گی آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جن کا اہل تشریح سے واسطہ کبھی پڑا ہو ان کی آزان سنی ہو شیا اچھا ٹھیک آپ نے ان کے یہاں سنا ہوگا وہ ایک آیت عام طور پر پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت وغیرہ کے معاملے میں وہ یوتاح یہ ہے نا آیت یہاں پر آئیے ہے نما یلید اللہ یوزب ان کو مرکس بیت واہ رقم بائیسواں پارہ سورہ احزاب 33 نمبر ہے سورت کا اور بالکل ابتدا سے آپ دیکھ لیجئے بلکہ زیادہ واضح ہو جائے گا مسئلہ اگر آپ اسی سورہ احزاب کی بائیسویں پارے سے پیچھے چلے جائیے اور آیت نمبر 28 دیکھیے 28 نمبر یہاں سے شروع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ کہیے اکیسواں پارہ بالکل آخر پہ پہنچ سورہ سر احزاب ہے اور آیت نمبر ہے اٹھائیس مل گئی دیکھ لیجئے کسی کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے آپ یا یوہن نبی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غور سے دیکھتے رہیے خطاب کس سے کل ازواج کا آپ اپنی بیویوں سے کہیے خطاب بیویوں سے ہو گیا نا ان کن تردن الحیات دنیا وزین اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش آرائش دنیا کی فتح لئی نہ تو تم آؤ میں تمہیں دنیا کی چیزیں دے دیتا ہوں وہ سبر کن سراہن اور اس کے بعد اچھے طریقے پہ تمہیں تمہارے میکے بھیج دیتا ہوں رخصت کر دیتا ہوں کس سے خطاب ہوا بیویوں سے رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا, کہا کس سے بات کریں بیویوں سے اگلی آیت دیکھو یہ پہلی آیت تھی وہ ان کن تنتن اللہ و اور اگر تمہارا خیال ہے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے کا ودار العرہ اور آخرت کے گھر کا آخرت کی زندگی بنانے کا ان اللہ عدل محسناتی محسنات منکنہ من تو تم میں سے جو جو خواتین بہت نیک ہیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اجرن اجرن عظیمہ بہت بڑا اجر خدا انہیں دے گا کس سے خطاب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہی ہوا ہے نا تیسری دیکھو یسا ان نبی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کن بفا حشتم مبینہ تم میں سے اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آواز بلند کی زیادہ تیز بولی یوزاف لذاب وزین ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ آواز بلند ہونا ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے وقان ظالی کا اللہ یسیری اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان بات ہے دگنا عذاب تمہیں دینا بی بی ہیں آگے کتنی آیات ہو گئیں تین چوتھی دیکھیے ہمیں یقنت من کنہ من اللہ ورسول ہی اور اس کے برعکس وہ جو دگنا عذاب تھا اس کے برعکس اگر تم کتاب کرو گی تم میں سے کوئی بھی جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی و تامل سالحن اور نیکی کے کام کرو گی نوتہ اجرا ہم دو دو بار اس کو اجر دیں گے ایک بار اس کے اعمال کا اجر دیں گے پھر دوبارہ بلا کے دوبارہ اجر دیں گے وہ آتدنا لہار اس پن کریمہ اور ہم نے تمہارے لیے بڑی عزت کی رزق تیار کر کے رکھا ہے جنت میں بڑی عزت افزائیاں تمہاری چوتھی تو ہوگی اور مراد کون ہے ہیں نا اس میں بھی نساء النبی لستن من النساء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوی تم غور کرو تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم گناہ کرو گی عذاب دگنا ملے گا نیکی کرو گی ثواب بھی دگنا ملے گا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو ان اتقائی اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو فلا اخوان بالقول تو جو تمہارے گھر پہ کوئی آدمی آئے اس کے ساتھ آس نرمی سے بات مت کرنا فیتما الزیفی قلب ہی مردن وغیرہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم سے ناجائز کوئی امید لگا لے گا وہ کلنا کولم معروفہ اور صاف بات کیا کرو غیر مردوں سے کتنی آیات ہو گئی پانچ بیویاں ہی چل رہی ہیں نا کسی اور کا تذکرہ تو نہیں کرنا تھی وہ یوتے اور اپنی فی بوتے کن ہاں اپنے گھروں میں قرار پکڑنا بیٹھ ہی رہنا بلا تبرج نہ تبرج الجاہلیت اللہ اور جیسے جہالت کے دور میں جاہلیت کے زمانے میں خواتین بن سمر کے باہر نکلتی تھیں تم کبھی ایسے نہ کرنا سلاح اور نماز پڑھتی رہنا وہ آتی ن اور زکات دیتی رہنا وہ عتیم اللہ رسول اتاد کرتی رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہنچ کے ایک لمحے کے لیے آپ پھر دیکھ لیجیے بیویاں ہی ہیں نا ساری کوئی اور تو نہیں آگے دیکھو انید اللہ کو مربع اللہ یہ چاہتا ہے اس کا ارادہ ہے کہ ہر طرح کی گندگی ہر طرح کی ناپاکی ظاہر کی باطن کی ہر طرح کی غلط چیز اے اہل بیت تم سے دور کر دے وہ یوتاخیرا کم تفہیرا اور اللہ تمہیں پورا پورا پاک کر دے یہاں کون پھر اہل بیت سے مراد ہے اگر بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل نہیں ہیں تو یہ پیچھے سے جو سات چھ آیات ہیں یہ کس کے متعلق آ رہی ہیں انہیں کو ہی کہا جا رہا ہے نا یہ اتنا ٹکڑا قرآن سے نکال لینا اور اس کو کہنا کہ یہ صرف ہمارے حق میں نازل ہوا ہے باقی پیچھے پچھلی آیات کہاں آگے دیکھیے بس کنمایوت کنہ اور تم پڑھتی رہنا اپنے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں قرآن پڑھتی رہنا کون مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی مراد ہے نا ہے کسی بیٹی کا ذکر کچھ بھی نہیں والحکمہ اور حکمت کی باتیں سنت جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا طریقہ دیکھتی ہو ان اللہ لطیفن خبیرہ اللہ بڑا باریک بین ہے بہت خبردار ہے آگے کی آیات میں بھی پیچھے پیچھے کی آیات میں بھی ذکر سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے تو اس میں سے یہ اتنا ٹکڑا نکال لینا کہ انما یرید اللہ اور کہ یہ اہل بیت اور اس سے بھی فرقہ جافریہ اور سارے مراد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مرادیں اس سے حسن حسین رضی اللہ عنہ مراد ہیں یہ کیا ہے خود سوچ لو کہ قرآن کے ساتھ کھیل نہیں تماشا نہیں تو اور کیا ہے پیچھے بھی سب بیویاں آگے بھی بیویوں کا ذکر یہ درمیان میں کیا ہو گیا پھر اور آیت بھی اللہ نے کوئی الگ نہیں کی اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں فرمایا جس آیت کے ابتدا میں فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا اور دیکھو نماز پڑھتی رہنا زکات دیتی رہنا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اہل بیت میں داخل تھیں اہل بیت میں سب سے پہلے تو وہی شامل ہیں ہستے عائشہ اور ہستے حفصہ عائشہ بنت ابو وکر اور حفصہ بنتے عمر رضی اللہ عنہ یہ سارے نکل گئیں اور پھر صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ نہ رہ گئیں ایک دوسری جگہ دیکھیے وہاں سے بھی آپ اہل بیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے اہل بیت وہاں کون ہے گیارہویں پارے میں سورہ یونس ہے سورہ یونس سورہ ہود ہاں سورہد ہے بارہویں پارے میں بارہواں پارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا اس میں سورہ ہود ہے سورہ ہود پارا بارہ اور آیت نمبر ہے اڑسٹھ بارہواں پارا سورہ ہود آیت نمبر 68 سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن دیکھیے سکسٹی نائن ملی جی ولک جات رسولنا ابراہیم بل اور ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام وسلام کے پاس کس چیز کے ساتھ بشرا بشارت خوشخبری سنانے سلاما. انہوں نے کہا حضرت اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ کالا سلام انہوں نے کہا تم پہ بھی سلام پیو خدا کی فما لبس انجا ہنیز اور ذرا دیر نہیں لگی اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ان مہمانوں کے لیے بچھڑا لے آئے تلا ہوا بنا ہوا فلم اور جب انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو لا تسلو الئی تو ان کے ہاتھ وہ جو مہمان آئے تھے چھو نہیں رہے تھے اس بچھڑے کو انہوں نے لا کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ اور وہ چھو نہیں رہے نہ کرا ہوں ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے مہمانوں کو وہ اوجہ سمین ہوں اور دل میں ڈرنے لگے کیونکہ زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب دشمن کسی کے گھر جاتا تھا تو کھانا نہیں کھاتا تھا کہتا تھا جس کا کھانا کھا لیں گے اس سے دشمنی کیسی رہے گی تو یہ ڈرنے لگے جی میں۔ کہے کہ میرے دشمن تو نہیں قالو لا تخف انہوں نے کہا ڈرو نہیں ابراہیم علیہ السلام انا ارسلنا علاقوں میں لوط ہم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ومرا تو اور ان کی بیوی کھڑی تھیں فواہ وہ ہنس پڑی کس چیز پہ ہنس پڑی وہ جو بشارت دیتی اس بات پہ وگرنہ ہنسنے کی کوئی موقع نہیں ان فرشتوں نے کہا کہ ہم ہسپے لو علیہ السلام کی طرف بھیجے ہیں تو اس میں بیوی بی کی ہسی کی کیا بات وہ ہسی ہیں کیوں ہنسی ہے آگے بھی آ رہا ہے بشرنا ہا ب اور اس عورت کو بشارت دی اسحاق کی حضرت سارا کو کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ہے اسحاق وہ ممورا اسحاق یاقوب اور اسحاق کے بعد یاقوب پوتا بھی پیدا ہوگا کالت کیا وہ فو جی کیا آلی میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ ناجوز اجوزن اور میں بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں وہ ہاضاب علی اور یہ میرے شوہر بھی بالکل بڈھے ہو گئے ہیں اب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اناضا علاشی عجیب یہ تم عجیب بات کرتے ہو اور سر پہ دوسری جگہ ہے سکھت وجہ اپنے چہرے پہ پیشانی پہ ہاتھ مارا اس نے کہا افو اب بیٹا پیدا ہوگا کالو من امر اللہ کون ہے آپ خود دیکھ لیجئے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے بیٹھے ہوئے ایک ان کی اہلیہ ہیں، کھڑی ہیں فرشتے ہیں، تین ہی ہیں نا اور تو کوئی نہیں کالو جبین من امر اللہ فرشتے بولے انہوں نے کہا آپ اللہ کے کام پہ عجیب بات کا تعجب کا اظہار کر رہی ہیں رحمت اللہ و وبرکاتہ علیکم اہل بیت اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی برکتیں ہیں تمہارے اوپر اب اہل بیت کون نکلے بیگم بی بی اہلیہ بی بی اور کون ہے ان کے علاوہ یہ ہے اہل بیت مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا قرآن پڑھتے ہوں تو ہمیں پتا چلے نا کہ اہل بیت اللہ نے کس کو کہا یہی جھگڑا رہتا ہے نا کہ جی ہم اہل بیت میں سے یہی کہتے ہیں سارے اور کچھ کچھ سید بھی کہتے ہیں بتاتا ہوں یہاں پہ اہل بیت کون ہے بیوی ہے نا وائف ہے نا جو حضرات شکا جعفریہ سے اہل تشریح سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اہل بیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی نسل ہے اور بیویاں شامل نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ہست وکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں وہ بھی شامل نہیں حضط حفصہ ہیں رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں وہ بھی شامل نہیں ہیں جتنی اما ہات المعومن کوئی بھی شامل نہیں ہے ہم کہتے ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں اہل بیت میں بلکہ سب سے پہلے وہی وہ ہیں بیٹیاں تو بعد میں ہیں اور یہاں دیکھ لو قرآن نے کس کو اہل بیت کا یہ ہے اتنی سی بات اور انہوں نے کہا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بھائی اسی لیے ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ کما بارکتا اعلیٰ سے ابراہیم وعلیٰ علیہ یہ دینا اللہ جستون ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی اللہ ایسی برکت محمد صلی اللہ وسلم کو اور ان کی آل کو اب سمجھ آ گیا بیت کا مسئلہ ہم؟ اب آئیے آگے آگے, آگے دیکھیے ہاں رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بیت ان حمید مجید اللہ کی ذات ہے جس کی تعریف کی گئی حمد اور مجد والی یہی ہے نا جو آخر پہ ہم بھی پڑھتے ہیں درود شریف میں نماز میں اننا حمید مجید فلم ابراہیم الرحو اور جب ابراہیم علیہ السلط کا وہ جو خوف تھا نا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے وہ جب دور ہوا اور خوشخبری کی یہ باتیں انہوں نے سن لی قومی لوط، ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ ہے وہ لفظ جو حدیث میں آئے قرآن جھگڑا کرے گا رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, علیہ وسلم اللہ سے اور کہے گا کہ میں مجھے اللہ یا تو ت نے ان لوگوں کو دیا نہ ہوتا ایک جگہ آیا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کی سمجھ ہوگی اور وہ فاسق ہوں گے قرآن پاک کی تعلیم تھی لیکن کبیرہ گناہ کرتے تھے تو قرآن جھگڑا کرے گا اور کہے گا اللہ یا تو, تو نے میری سمجھ انہیں نہ دی ہوتی اور یا پھر آج بخش دے ایک کام میں سے دو میں سے ایک ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کہ تو میرا کلام ہے اور میں تیری بات ضرور مانوں گا اللہ تعالیٰ بخشش دے دیں گے یو جادل ہم سے جھگڑنے لگے لوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ اللہ معاف کر دے, دے ابراہیم اور بلا شبہ ابراہیم بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے ابا ان بات بات پر مجھے پکارتے تھے بات بات پہ میری طرف رجوع کرتے تھے منیب بڑے نرم دل کے تھے اور جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلا یعنی اس بات کا یا ابراہیم و عرض ان ان حاضہ ہم نے کہا ابراہیم چھوڑ دے اس بات کو بس انح کجا امریک تیرے پردیگار کا حکم ہو گیا ہے عذاب کا وہ انہم آتی ہم عذاب ام غیر و مردود اور اس قوم پر اب وہ عذاب آئے گا جو اب ٹلنے والا نہیں ہے اس قوم کو عذاب ہو کے ہی رہے گا یہاں پہ اہل وید دیکھ لیجیے آپ اس لیے اس جھگڑے میں اتنا پڑنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیویاں مراد نہیں ہیں آہل بیٹ میں تو پھر یہاں کون ہے کوئی ذکر ہی نہیں کسی کا ایک بات تو یہ تھی کہ فرمایا اللہ کا نے کہ ہم نے تم پر انعام کیا من آل فرعون اور تمہیں نجات دی فرآون کی آل سے اب آل کا کیا مطلب ہے یہ بات صحیح طرح ثابت ہے آل اور اہل ایک ہی ہو گیا بیویاں بھی شامل ہو گئیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آل سے مراد کیا ہے آل اور اہل جب ایک ہی ہو گیا تو یہ صحیح طرح تاریخ سے ہر طرح سے ثابت ہے کہ فرا کی کوئی اولاد نہیں تھی قرآن سے بھی ثابت ہے وہ ہے نا کہ ان کی اہلیہ نے دیکھا اور نے کہا اس بچے کو اٹھا لو یہ ہمارے کام آ جائے گا تو اس کی اولاد تو نہیں تھی تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آل سے مراد تمام وہ لوگ جو کسی بھی مسلک مشرب مذہب گروہ میں اس کی پیروی کرتے ہیں کسی بڑے کی وہ اس کی آل کہلاتے ہیں ایک لیڈر ہے جتنے اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کی آل میں سے ہو گئے کیونکہ ان کا مسلک ایک ہے مشرب ایک ہے مذہب ایک ہے طبقہ ایک ہے تو وہ سب اس کی آل میں شامل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ان کی پوری امت شامل ہے چونکہ وہ سب انہی کے پیروکار ہیں انہی کا نام لیتے ہیں اور انہی کے نام سے مسلمان ہوتے ہیں انہی کی سالت پہ اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و میں پوری امت بھی شامل ہو گئی ان کو مخصوص کر دینا کہ صرف یہ یہ لوگ ہیں یہ صحیح نہیں آ گئی سب عال فروم سو مونا وہ تمہیں مبتلا کرتے ہیں کرتے تھے اللہ نے نجات دی تمہیں اور نجات دی فرون آلے فرعون سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف فرعون ہی نہیں بلکہ فرعون کی جتنی قوم تھی وہ سب بنی اسرائیل پہ ظلم کرتی تھی اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں بری طرح عذاب میں انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یزت ابنا ہوں اکم تمہارے بیٹوں کو ذبا کرتے تھے جینے نہیں دیتے تھے فیرون نے خواب دیکھا اور نمرود نے بھی ایسی چیز دیکھی اور انہیں تعبیر یہ دی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی تو اس نے حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی خواتین کو زندہ رکھو تاکہ وہ خدمت کرتی رہیں تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے اللہ نے فرمایا یوزف بیہون اپنا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے وہ یستا یون اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے یہ عورتوں کو جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے یہ موثر تعبیر ہے اللہ نے یہ نہیں کہا تمہاری لڑکیوں کو یا بیٹیوں کو یا کسی کو عورتوں کو تاکہ بنی اسرائیل میں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصر تھے یہودی ان کی غیرت اٹھے جاگے کہ ہمیں تو اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی نسا اقلب سے شاد فرمایا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ کرتے تھے وہ یستاون نسا اور تمہاری عورتوں کو بے حیا کرتے تھے یعنی بری حرکتیں کرتے تھے انہوں نے اس طرح تم لوگوں کو رکھا ہوا تھا اگرچہ یہ ترجمہ کم کیا ہے لوگوں نے لیکن بہرحال اس کی طرف بھی بعض لوگ گئے ہیں اور عربی قواعد لغت کے اعتبار سے اس کی بحث کا کچھ فائد فائدہ نہیں. وفی ظالیکم اور اس میں ظالکم سے اشارہ ہے یہ جو کچھ صورتحال حال تھی یہ جو کچھ ہو رہا تھا بلا ان بہت بڑی آزمائش تھی بلا ان بلا ان بہت بڑی نعمت تھی بہت بڑا انعام تھا خدا کا میرے رب عظیم تمہارے پروردگار کی طرف سے جس کی ذات بڑی عظیم وفیز علیکم بلا امر ربکم عظیم اور تمہارے پر پردیگار کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام تھا یا ارشاد فرمایا بہت بڑی آزمائش تھی بلا کا جو لفظ ہے بلا کا جو لفظ ہے عربی لغت میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے بلا کا جو لفظ ہے عربی لغت میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے نعمت کے معنی میں بھی اور شدید آزمائش کے معنی میں بھی تو جب دونوں طرح استعمال ہوتا ہے تو پھر یوں ترجمہ ہوگا کہ وہ فیض اور یہ جو صورت حالتی تھی بلا ان بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل تمہاری میرے رب کم کی طرف سے عظیم بڑی آزمائش ربکم کے بعد جو عظیم آ رہا ہے اس کا تعلق بلا سے ہے رب سے نہیں ہے علیہ حضی اللہ پہلے بات ایسی زبان سے غلط نکلتی اور فیضالکم بلا اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہو گیا کہ تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے اور اگر نعمت کریں اس کو ہمارے ساتھ سہ کہتے تھے کہ یہاں بلا سے مراد نعمت ہے اور سائےبرعلمانی نے اور امام راضی رحمت اللہ نے تفسیر کبیر میں اس کو ترجیح بھی دی ہے وہ کہتے ہیں یہاں مراد انعام ہے اللہ کا جو ان پہ ہوا تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ وفی ظالکم اور ان حالات میں یہ جو تمہیں نجات دے دی تھی نا ان خدا کا بہت بڑا انعام تھا میرے تمہارے پردگار کی طرف سے عظیم بہت بڑا انعام تھا اب یہ نعمت بن گئی نا آپ جو پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے نعمت ہوئی تو بلا کے لفظ پر بحث کی ہے دونوں طرح سے مصیبت بھی نعمت بھی اور نعمت کو ترجیح دیا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سوٹیبل چیز ہے کیونکہ ذکر انعامات کا چل رہا ہے